بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن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 إِنْ اغْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّئِ لَمْ يَحِرُّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا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 لی بل ولام فی کول نہمل فن او بان لو تمی بین بو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 اور اگر باہم زد اور نائت تفاقی گے، تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی لینفق ذو ساعت من ساعته ومن قدر علیہ رزقه فلینفق مما مم آتاہ اللہ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 من قرية عن امر ربها پہا سب نب شدید ادب وعذبناها عذابا نہ اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے پیغمبروں سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا فذا بال امرها, وكان عاقبت امرها خسرا سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزاق چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا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 لا نل ویم بلا ولیلات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 جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ابد آباد ان میں رہیں گے خدا نے ان کو خوب رزق دیا ہے اللہ